آج کے سبق میں آپ زیر کا قاعدہ پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم زیر کا قاعدہ ہے یہ ہے اس کی علامت حرف کے نیچے آتا ہے اور اس کی آواز کو نیچے کی طرف حرکت دیتے ہیں کھینچتے ہیں اور اس کو عربی میں کثرہ کہتے ہیں اور جس حرف کے نیچے ہو وہ مقصور کہلاتا ہے حمزہ زیر ایمزا زیر ای خواظر جی خی خوازی دال زیر دی دال زیبی ا را ز ري وا ز ري ز ا ز ري ز ا ز ري لم ز نی زر نی نیری وا زیروی وا زیروی ہا زیر ہا زیر یا زیر یا اب آپ سب جواب دیں گے میں ہی دے کروں گا حمزہ زیر سب جواب دیں حمزہ زیر بازر بی ل نون زیر زیر یا زیر زیر یا یہ تھی وہ آوازیں جو زیر کی ہیں اور جب حروف کے نیچے آتی ہیں تو ان کو اتنی ہی مقدار میں کھینچتے ہیں اب آئیے ہم زیر سے دو حرفی الفاظ کی بناوٹ اور سے حرفی الفاظ کی بناوٹ آپ کو بتاتے ہیں عین زیر عائن، زیر یہ بن گیا عیقی عیقی عیقی اب کسی ایک حرف کو آپ زیادہ لمبا کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا مثلا عیقی کر دیا بلکہ دونوں کی آوازیں برابر مقدار میں ہوں عیقی عیقی عیقی فوزید لام زید کوئلی کوئلی کیا بنا شاباش شاہباش اراضی لال زید فریدی فریدی کیا بنا کیا بنا آئن سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی کیا بنا سی آئی خو زیر کیا بنا شاباش یہ تھیں زیر سے دو حرفی الفاظ کی بناوٹ کی مثالیں اب زیر سے تین حرفی الفاظ کی بناوٹ ہم دیکھتے ہیں ان کی مثالیں یہ ہیں حمزہ زیر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکل تو الف کی ہے لیکن میں حمزہ پڑھ رہا ہوں یہی شروع میں جو بات آپ کو بتائی تھی الف اور حمزہ ایک جگہ لکھا تھا یہاں آپ واضح طور پر سمجھ لیں کہ جب الف شکل میں آئے گا لیکن اس کے نیچے زیر یا زبر یا پیش آ جائے گا تو وہ حقیقت میں حمزہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے حمزہ بشکل علیف کیا ہے حمزہ بشکل حالف کب آتا ہے جب اس کے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر آئے گا تو وہ مدا مد کی صورت میں اوپر کی طرف کھینچے گا وہ الف آئے گا بذات خود اگر اس پر جزم آ جائے گی یہ ساکن ہو جائے گا جزم وہ چیز ہے جو کہ حرکت کے بالمقابل ہوتی ہے سکون ہوتا ہے جہاں لہٰذا میں اس کو حمزہ کہہ رہا ہوں حمزہ بشکل علیف ہے جی حمزہ زیب بازیب لام زیب یہ بن گیا ایبیلی ایبیلی ای بیلی بیلی شاش اڑا زیر خوف زیر یہ بن گیا ریزی کی ریزی کیا بنا شاباش, ری ری جی <خائن> شاباش آئن زیر نیم زیر دال زیر یہ جی بن گیا ایمی دی کیا بنا شاباش لم ز یہ بنا فی لی یعنی کسی حرف کو آپ لمبا نہیں کریں گے فی عئی لی کو قا نہیں پڑھ دینا وہ تو زبر کی آواز ہے اور کی آواز ہے خواب زیر کی کیا خواب زیر خواب زیر زیر دال زیر را زیر یہ بن گیا قیدیری قیدیری قیدیری آئیے پھر دوبارہ اس کی مس کرتے ہیں تو پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ نے اچھی طرح یہ بات سمجھ لی کہ جب کسی حرف کے نیچے زیر آئے تو نیچے کی طرف اس کو ایک انگلی کھولنے کے برابر کی آواز آپ کھینچیں گے اس کو اگر ذرا لمبا کر دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا مت بن جائے گا اور جتنے حروف زیر والے آئیں سب کی زیر کی آواز کی مقدار ایک جیسی ہونی چاہیے تو اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی سب کو توفیق دے آمین